من عملہ و حسناتہ فعد موتہ علمان علمہ و نشرہ و ولدن صالحا ترکہ او مصحفا ورسہ او مسجدن بناہ او بیتن لابن سبیل بناہ او نہرن اجراہ او صدقتن اخرجہ من مالہ فی صحتہ و حیاتہ تلحقہ من بعد موتہ یہ حضرت ابو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس حدیث کے اندر سات چیزیں ہیں کہ انسان کو مرنے کے بعد اس کو کیا ہے سات چیزیں گویا کے ملتی ہیں اس کے اعمال اور اس کی نیکیوں میں سے اس کے اعمال اور اس کی نیکیوں میں سے اس کے مرنے کے بعد اس کو کتنی چیزیں ملتی ہیں سات چیزیں کون کون سی ہیں دیکھیے گا ذرا ان نام ی الحق المکمنا لاہق مطلب ہوتا ہے ملنا بے شک مما ان چیزوں میں سے یلحق المکما کہ جو مومن کو ملتی ہیں ان ہی اس کے اعمال میں سے وحسناتی اور اس کی نیکیوں میں سے بعد موتی اس کے مرنے کے بعد کون کون سی چیزیں ہیں نمبر ایک علم علم و نشرہ ایسا علم جس کو اس نے کسی اور کو سکھایا ہو وہ اور اس علم کو کیا ہو پھیلایا ہو پہلے یعنی علم حاصل کیا ہو پھر اس علم کو دوسروں تک پہنچایا ہو یہ چیز مرنے کے بعد اس سے ملے گی نمبر دون سالح ترک نیک اولاد نیک لڑکا ولادھن یا لڑکا صالحًا نیک لڑکا ترک جس کو اس نے چھوڑا ہو یعنی نیک اولاد اگر اس کے پیچھے ہو مرنے والے کے تو اس کو مرنے کے بعد وہ فائدہ دیتی ہے نمبر تین او مسحفن ور یا ایسی کوئی کتاب ایسا کوئی صحیفہ ہو کہ جس کو اس نے کسی اے, کسی کو کیا ہے اس کا وارث بنایا ہو مطلب یہ کہ اس نے کسی کو وہ, کوئی کتاب اچھی کتاب جو ہے وہ کسی کو عطیہ کی ہو او مسحفن یا کوئی ایسی کتاب کوئی صحیفہ چھوڑا ہو ہو جس نے اس صحیفہ کا کسی کو وارث بنایا ہو ٹھیک ہے جی تو وہ کیا ہے اس کا ثواب اس کو ملے گا او مسجدن ان یا دنیا کے اندر اس نے کوئی مسجد بنائی ہو یا مسجد کے اندر کچھ رقم وغیرہ لگائی ہو تو وہ اس کا ثواب اس کو ملے گا مرنے کے بعد او بے لبن سبیل ابن سبیل کہتے ہیں مسافر کو سبیل ویسے راستے کو کہتے ہیں ابن بیٹے کو کہتے ہیں تو راستے کا بیٹا مراد کیا ہوتا ہے مسافر ٹھیک ہے جی کیا اس نے کیا بنایا ہو بے گھر بنایا ہو لبن سبیل مسافروں کے تو مسافر خانہ جس نے بنایا ہو یعنی مسافروں کے لیے اس نے کوئی جگہ بنائی ہو پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ مسافروں کے لیے باقاعدہ کیا ہے جگہ بنائی جاتی تھی جہاں پر کیا ہے مسافر ٹھہرا کرتے تھے تو اب وہ مسافر خانے اب بھی کہیں کہیں پر موجود ہوتے ہیں کہ جہاں پر دور شہروں میں جب لوگ سفر کرتے تھے تو ان کے لیے کچھ ٹھہرنے کے لیے مقام بنائے جاتے تھے او نہرن ہو یا ایسی نہر کے جس کو اس نے جاری کیا ہو ایسی نہر کے جس, نے اس جس کو اس نے جاری کیا ہو یعنی کسی جگہ پر کسی علاقے میں اگر پانی نہ ہو پینے کے لیے اور اس نے اس پانی کا بندوبست کیا ہو اس کا فائدہ بھی کیا ہوگا اس کو ہوگا جی او صدا یا ایسا صدقہ کہ ہو کہ اس نے نکالا ہو مالی ہی اپنی مال سے پیسے ہی اپنی صحت میں وحیاتی ہی اور اپنی زندگی میں اپنی زندگی میں صحت والے ایام میں اس نے جو صدقہ کیا کیا ہو نکالا ہو تو یہ ساری چیزیں تل حق میں باد اس کے مرنے کے بعد اس کو کیا ہے مل جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ سات چیزیں کیا ہے انسان کو یعنی مرنے کے بعد اس کا کیا ہے اس کو فائدہ پہنچتا ہے تو پہلی چیز کیا بیان کی ہے ان نام الحقل ہی و حسنات تشریح کو بھی لیتے رہ ویسے ان چیزوں میں سے حق المؤمنہ جو مومن کو ملتی ہے من نے عمل کے عمال میں سے حسناٹی اور اس کی نیکیوں میں سے بادام ہوتی اس کے مرنے کے بعد نمبر ایک علم ایسا علم کے جس کو اس نے کسی کو سکھلایا ہو اور علم کو کیا کیا ہو پھیلایا ہو تو علم اگر حاصل کیا تھا اور اس حاصل کرنے کے بعد دوسروں تک پہنچایا ہوگا جو اس علم کو پھیلایا ہوگا تو اس کا مرنے کے بعد اس کو فائدہ یہ ہوگا کہ جن جن کو اس نے کیا ہے علم سکھایا ہے یا پڑھایا ہے تو وہ بھی कहीं ہوں گے یا کم از کم اس علم پر عمل کر رہے ہوں گے جس کی وجہ سے اس کو بھی سکھانے والے کو اور پھیلانے والے کو بھی کیا ہوگا ثواب ہوگا اور اس کو اس کا ثواب پہنچتا رہے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے بھی اس پڑھنے پڑھانے کو سیکھنے سکھانے کو بھی باہر سے نجات بنائے دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ ولدن دنس والے ہم تارہ کا کہ اس نے کوئی نیک اولاد چھوڑی ہو اپنے پیچھے وہ تو مر گیا ہو لیکن اس نے اپنی اولاد کی تربیت ایسے کی ہو کہ وہ نیک ہو اگر نیک اولاد ہوگی تو مرنے کے بعد اس کو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ دنیا کے اندر نیک کا کریں گے اور چونکہ ان کی تربیت کے پیچھے اسی کا کام تھا اس اسی کی کیا ہے تربیت کی ہوئی تھی لہذا اس کا ثواب ان کو پہنچتا رہے گا مرنے کے بعد انسان کو نمبر تین مصحف ورسہ ور ایسا صحیفہ ایسی کتاب کے جس کتاب کا اس نے کسی کو وارث بنایا ہو کسی کو عطیہ کی ہو ایسی کتاب جس میں وہ کتاب بھی شامل ہے کہ جو انسان نے دنیا کے اندر کیا کی ہو لکھی ہو کوئی کتاب تعلیم کی ہو ایسی کتاب تعلیم کی ہو جس کو پڑھنے والے کیا ہے راہ راست پر آتے ہو اس کو پڑھ کر ایسی کوئی بات ایسی کوئی تحریر ہر ایک تحریر شامل ہے کہ جس کو پڑھ کر لوگ کیا ہے راہ راست پر آتے ہوں ٹھیک ہے نا تو مستفاً ور تھا ایسی کوئی کتاب اچھی ہے دین, دین والی کی کتاب ہے جینی کتب میں سے کسی کو کی کتاب عطیہ کی ہے اور وہ اس کو پڑھتا ہے تو اس سے کیا ہے اس کو ثواب ہوگا پرانے مجید کا نسخہ ہی کسی کو عطیہ کر دیا ہے تو حدیث کی کتاب زیادہ طالبین ہی عطیہ کر دی ہے کما تر جمعہ کے سامنے والا اس کو سن کے کیا ہے پڑھتا رہے گا اس کو کیا ہے ثواب ہوگا اور جس نے اس کو عطیہ کی ہے اب اس کو بھی اس کا ثواب پہنچتا رہے گا او مسجد بنا ہو یا دنیا کے اندر اس نے کوئی مسجد بنائی ہو اللہ کا گھر بنایا ہو یا پورا نہیں بنایا ہے لیکن اس میں کچھ تعاون کیا ہو اس کا سواب بھی اس کو پہنچا رہے گا جتنے لوگ بھی اس کے اندر آ کر عبادات کرتے رہیں گے او بیتن لبن سبیل یا مسافر خانہ بنایا ہو اس نے مسافروں کے لیے جگہ بنائی ہو کہ جس کے اندر آ کر مسافر دھوپ اور بارش سے کیا ہوتے ہوں بچتے ہوں تو اس آدمی کے لیے بھی یہ کیا ہوگا باہر سے آجر ہوگا اور اس کو پہنچے گا او نہران اجراہو۔ یا ایسی نہر جو اس نے جاری کی ہو مطلب کسی علاقے میں یا کسی جگہ میں پینے کے لیے پانی نہ ہو اور اس نے پینے کا بندوبست کیا ہو ضروری نہیں ہے کہ وہ نہری جاری کی ہو کسی بھی صورت میں کیا ہے پانی کا بندوبست کیا ہو نہر لائے کے آیا ہو کہیں دور سے اس کے لیے اس کے اخراجات برداشت کیے ہو یا کنواں نکلوایا ہو یا اس کے علاوہ کیا ہے لائن کا پانی کہیں پر کسی کے لیے کوئی لائن بچھا کر دی ہو تو تمام کی تمام صورتیں کیا ہیں یہ سب اس کے اندر داخل ہے او ایسی جو اس نے جاری کی اخراجہ میں ایسا صدقہ کہ جو اس نے اپنی صحت والی زندگی میں کیا کیا ہو نکالا ہو ورنہ صحت والی زندگی کا جو اصل جو صدقہ ہوتا ہے وہ انسان کے صحت والی زندگی کا ہوتا ہے ورنہ مرض الوفات کے اندر تو صدقات کا اعتبار بھی نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا وہ بعض دفعہ اس پر عمل ہی نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا مرض الوفات کا حکم کیونکہ وفات والا آ جاتا ہے تو اس لیے صحت والی زندگی میں جو کسی نے سب کا نکالا ہوگا تو اس کا کیا ہوگا اس کو اجر ہوگا یہ ساری کی ساری چیزیں ایسی ہیں کہ تل حق حو میں بادم یہ سارے کے سارے اعمال انسان کو اس کے مرنے کے بعد کام آتے ہیں تمہیں اور آپ اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم ایسا کون کون سا کام کرتے ہیں کہ ہم, ہم ہمارے مرنے کے بعد ذخیرہ نجات بن سکتا ہے نجات بن سکتا ہے اگر علم ہے ہمارے پاس ہم کسی کو پہنچاتے ہیں یا نہیں ہماری اگر اولاد ہے تایا وہ نیک اور صالح ہے یا نہیں اگر نہیں ہے تو ہماری اس میں کس قدر کمیاں ہیں کس قدر کوتاحیاں ہیں اور او مسافر پر ہمارا کس قدر عمل ہے اور مسجد بنا ہو اپنی جس قدر توفیق اللہ تعالیٰ اگر گھر بن رہا ہے تو اس میں اپنی توفیق سے جس قدر و حصہ ڈالنا چاہیے اور بے تن لبن سبیل مسافروں کے لیے جہاں کہیں پر کوئی ایسا طریقہ ہو یا کسی کے یہاں کوئی ایسا طریقہ رائج ہو مسافروں کے لیے یا عام طور پر کیا ہے جو اسٹاف ہوتے ہیں بس کے وہاں پر کیا مسافروں کے لیے بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ بنا لیتا ہے عام سفر تک کچھ کچھ تنظیمیں ایسے کام کرتی ہیں اور کسی علاقے میں پینے کا پانی نہیں ہے اس کے لیے میں اور آپ کے ساتھ تک کوشش کرتے ہیں اور ہم تو ایسا بھی نہیں کرتے کہ ساتھ میں کیا ہے کسی گھر والے کے پاس پانی نہیں ہوتا وہ ساتھ والے بڑے دور سے جا کے پانی لے کے آ رہے ہوتے ہیں اور ایک ہی ساتھ گھر میں اسی گھر میں کیا ہے تو کیا ہوتے ہیں کن ہوتے ہیں دو کیا ہے بور کیے ہوتے ہیں اس سے وہ پانی خود بھی استعمال کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوتی ہے تو وہ دوسروں کو کیا کرے پانی پہنچا دے بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ پڑوس میں کیا ہوتے ہیں بہت غریب گرانا ہوتا ہے کیونکہ آج کل تو زمانہ ہی ایسا ہے کہ ہر کوئی اپنے گھر کے اندر ہی کیا ہے پانی کا بندوبست کرتا ہے ہمارے ہاں تو ایسا ہی ہے اللہ عالم ہر کسی کی اپنی ترتیب ہے تو ہر آدمی اپنے گھر کے اندر ہی کیا کرتا ہے پانی کے لیے وہ بورنگ کرواتا ہے سے پانی نکالتا ہے اسی کو استعمال کرتا ہے تو بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کچھ غریب لوگ ہوتے ہیں بہت زیادہ محتاج ہوتے ہیں وہ اس خرچے کو برداشت نہیں کر سکتے اپنے لیے یعنی وہ بورنگ نہیں کروا سکتے تو ساتھ والوں پر لازم ہے کہ کم از کم ان کو اپنی طرف سے کیا کریں پانی دیں لیکن ایسا لوگ نہیں کرتے تو وہ بھی اگر ایسا کریں گے تو ناراً اجراو میں وہ بھی شامل ہو جائیں گے سدا قطن اخراجہ تو انسان کو کیا ہے سب کا بھی کیا کرنا چاہیے نکال کے رہنا چاہیے اپنی زندگی میں تو یہ ساری کی ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کو کرنے کے بعد کیا ہوں گی کام آئیں گی اصل تو ہماری دنیا ہے ہی کیا ہے دار العمل ہے دار الجاد تو آخرت ہے وہاں ہی انسان کو ساری چیزوں کا کیا ملنا ہے بدلہ ملنا ہے حدیث نمبر ایک سو دس دین رجاجر <الْفَاجر> اللہ حضرت ابو صحیح روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انََ اللہ علیہ تائید کرنا تائید کرنا قوی کرنا مضبوط کرنا حاضت دین, دین دین ہے الرجل الفاجر فاجر آدمی منافق آدمی ٹھیک ہے نا یہاں الرجل سے مراد کیا ہے منافق آدمی مراد ہے الرجل الفاجر فاجر سے مراد یہاں کیا ہے منافق اور ایک شخص مخصوص شخص مراد ہے لیکن چونکہ اس کا معنی چونکہ عام ہے لہذا عام ہی معنی مراد لیں گے اصل حدیث کا پس منظر کیا ہے پس منظر یہ ہے کہ غزوہ فنین کے اندر غزوہ فنین میں ایک شخص بڑی بہادری سے جنگ لڑ رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ یہ اہل نار میں سے ہے یہ جہنمیوں میں سے ہے صحابہ کرام نے بڑا تعجب کیا کہ یہ کافروں کو کیا ہے اتنے خطرناک قسم کا کیا ہے جنگ لڑ رہا ہے اور کافروں کو کتنے تیہ کرتا چلا جا رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ جہنمی ہے تو بڑا تعجب ہوا صحابہ کرام کو لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی یہ ہے آپ تو کوئی بات ہی نہیں کرتے مگر یہ کہ کباب کی طرف وہی کی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ صحیح رابطہ ہوتا ہے اور جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے مبارک سے نکلتی ہے اللہ تعالیٰ کا ہی حکم کے مطابق ہوتی ہے اس کے علاوہ نہیں ہوتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص کیا جہنمی ہے تو صحابہ نے کیا ہے تعجب کیا لیکن جب جنگ کا آخر آخر تھا تو یہ شخص آ کر الگ سے ہو کر بیٹھا اور اس نے کیا ہے اپنا ہی خود تیر نکالا اور کیا کر لی خود کشی کر لی تو صحابہ اکرام دوڑے دوڑے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر خبر دی یا رسول اللہ جیسے آپ نے فرمایا تھا وہ حق ہو گیا اس شخص نے کیا ہے خود کر لی تو وہ شخص کون تھا اس کا نام تھا ازمان ازمان نامی منافق تھا یہ جی چونکہ جا کر مسلمانوں کی طرف سے لڑا تھا لیکن اس لیے نہیں لڑا تھا کہ وہ کیا ہے مسلمان ہو گیا تھا بلکہ وہ صرف اور قومیت اور عصبیت کی بنا پر کیا ہے جا کر اس نے لڑائی کی تھی تو ازمان نامی شخص منافق تھا ٹھیک ہے ازمان اپنے سامنے دیکھ سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے تو یہ شخص اس کے بارے میں رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس موقع پر کہ ان اللہ لہو اِیّّہ دہادت الفاجر کہ رض اللہ تعالی شک اللہ تعالیٰ دینا اس دین کی تائید کرتے ہیں اس دین کو قوی کرتے ہیں بر رض الفاظر کسی فاجر آدمی کے ساتھ کسی فاضر آدمی کے ذریعے سے کسی منافع کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں اس دین کی کیا کرتے ہیں تائید کرتے ہیں اس دین کو مضبوط کرتے ہیں ان اللہ لہو اِد حادت دی بے شک اللہ تعالیٰ مضبوط کرتے ہیں ذریعے سے حدیث نمبر ایک سو گیارہ ان نمن اثرات باقی تو اشرات یہ کیا ہے علامات کو کہتے ہیں اشرات علامات قیامت تباہ یا یہ باب مفعالہ ہے اس کا معنی ہے فخر کرنا ٹھیک ہے نا تباہ یا فخر کرنا تو اینتباس کے لوگ فخر کریں گے فلم مساجد میں سے ترجمہ کیا ہے من اشراط ان نشرات فل مساجد قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی یہ ہے اینتباس فل مساجد کے لوگ فخر کریں گے مساجد میں مسجدوں کے بارے میں کیا ہے فخر کریں گے ایک کہے گا ہماری مسجد مسجد کیا ہے بہت اچھی ہے بہت عالی شان ہے بہت خوبصورت بنی ہوئی ہے دوسرے سے بڑھ چڑھ کر کیا کرتے رہیں گے فخر کرتے رہیں گے تو فخر کسی بھی چیز میں ہو وہ کیا ہے نہ پسندیدہ ہے ان اللہ وبوک اللہ مختال ان اللہ تعالیٰ کسی بھی مختال تکبر کرنے والے کو اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں فرماتے تو چاہے کسی بھی چیز میں کیا ہو فخر ہو لیکن فخر کیا ہے پسندیدہ نہیں ہے آج کل ہم بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں تو آخر زمانے کی بچہ چھوٹی چھوٹی علامات تو ساری ہی پوری ہیں بڑی بڑی علامات رہتی ہیں نہ جانے کے وقت کب کو آٹا پکتی ہیں ان نمن قیامت کی علامات میں سے یہ ہے الناس نا المساجد مساجد کہ لوگ فخر کریں گے اس میں مسجدوں کے بارے میں حدیث نمبر 112 سو یہاں سے شروع ہو رہا ہے ان ٹھیک ہے جی اس سے پہلے آپ حروف مشبہ بالفعل کو پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں اور یہ بھی اسی کی نوع میں سے ہے ان ماں تو یاد رکھیے گا انا ماں یہ جہاں کہیں بھی آتا ہے ان ماں آئے ان آئے ٹھیک ہے تو یہ کیا ہوتا ہے ما جب بھی آتا ہے اس کو کہتے ہیں ما کافا ما کافا ملغا از عمل یہ کیا کر دیتا ہے اس سے پہلے جو بھی حرف ہو حروف عاملہ میں سے اس کو کیا کر دیتے ہیں اس کو عمل سے روک لیتے ہے کافا روکنے والا ٹھیک ہے نا تو ماں کون سا ہے کافا یاد رہے گا ماں کافا عن عمل یوں کہہ سکتے ہیں آپ جی. ماں کافا عن العمل عمل سے روکنے والا ٹھیک ہے جی تو ماں کیا کرے گا ان کو عمل سے روک دے گا تو یہاں پر ہم چمترا تراکیب بھی کریں گے آپ کو ان بتائیں گے پریشان ہونے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے جی انما حدیث نمبر 112 حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما شفاء العی والو انما شفاء, العی, انما شفاء العی, العی کہتے ہیں جہالت کو ٹھیک جی ہے جہالت کی بیماری شفا شفا کو ہی کہتے ہیں سوال او سوال تو ترجمہ بنے گا ان شفایے بے شک بے شک آپ اس کا ترجمہ نہ کریں ان کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں جس کا ترجمہ آپ یوں بھی کر سکتے ہیں سوائے اس کے نہیں سوائے اس کے نہیں کہ شفا الایئے اصوالو کہ جہالت شفا پوچنا ہے جہالت کی شفا اور جہالت کا علاج کیا ہے وہ کیا ہے سوال کرنا ہے جہ... سو اس کے نہیں ان سوائے اس کے نہیں شفا جہالت کا علاج جہالت کی شفا پوچھنا ہے سوال کرنا ہے اس کا بھی ایک پس منظر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرم رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمائین ایک سفر میں تھے ان میں سے ایک ساتھی کو کیا ہے غسل کی حاجت ہوئی اور اس کے سر میں کیا تھا زخم تھا شدید قسم کا زخم تھا سر میں اور اس کو غسل کی حاجت ہوئی تو صبح کو جب اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ کیا میں تو یمم کر سکتا ہوں تو ان کے ساتھیوں نے کہا کہ نہیں آپ تو یمم نہیں کر سکتے آپ کو چاہیے کہ آپ کیا ہے سر کو دھو لے اس صحابی نے کیا کیا, کیا سر کو دھو لیا جس کی وجہ سے کیا ہو گیا ان کا انتقال ہو گیا اور ان کی وفات ہوگی یہ جب سفر سے واپس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا معاملہ سنایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے ان اس کو کیا, کیا کیا ہے قتل کیا ہے تم گویا کہ اس کو کیا ہو قاتل ہو ساٮٔیہ تو یہ تھا کہ اس کے مساح کا حکم تھا کہ وہ کیا کرتا مسا کرتا اس پر باقی جس سے دھو لیتا لیکن وہاں پر کیا کرتا مسح کرتا ٹھیک ہے اس کے بارے میں اس موقع پر رسول اللہ علیہ وسلم نے چاہ فرمایا ان نما شفا ال کہ جہالت کا علاج کیا ہے سوال ہے پوچھنا ہے جہالت کا علاج ہی یہی ہے کہ پوچھا جائے کہ سوال کیا جائے کسی سے آج کل ہمارے ہاں بھی ہر شخص کیا ہوتا ہے ڈاکٹر بھی ہوتا ہے اور ہر ہی شخص کیا ہوتا ہے مفتی بھی ہوتا ہے وہ لوگ تو بالکل ایک پل کے لیے بھی سوچتے بھی نہیں ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں دین کے حوالے سے آیا مجھے اس کے بارے میں علم بھی ہے یا نہیں تو بڑے دہلے سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ چیز جائز ہے یہ ناجائز ہے یہ حالات ہے یہ حرام ہے بغیر کسی علم کے تو بغیر علم کے کسی کو بتانا یہ کیا ہے جہالت ہے یہ بھی بلکہ جہل مرکب ہے اس میں کیا ہے بہت زیادہ جہالت ہے اس لیے جب تک کسی بات کا کوئی علم نہ ہو یقینی طور پر اس وقت تک کسی کو نہیں بتانا چاہیے اور پھر کیا کرنا چاہیے جس چیز کے بارے میں علم نہیں ہے تو دوسروں سے پوچھنا چاہیے جن کا یہ شیبہ ہے اور جن کا شعبہ ہے اس سے پوچھنا چاہیے اگر ٹب کے لحاظ سے ہے تو آپ ڈاکٹر سے مشورہ کریں علم کے لحاظ سے تو آپ علماء سے مشورہ کریں نہ یہ کہ علم کا مسئلہ ہو تو ڈاکٹروں سے پوچھا جائے اور اگر ٹب کے حوالے سے مسئلہ ہو تو وہ علماء سے پوچھا جائے ہمارے ہاں یہ ساری کی ساری باتیں برعکس ہی چلتی ہیں ٹھیک ہے نا تو ہر شخص مفتی بھی ہوتا ہے ہر شخص عالم بھی ہوتا ہے اور ہر شخص یہاں پر ڈاکٹر بھی ہوتا ہے جی ہاں ان نامہ شفا الحالت کیا علاج کیا ہے پوچھنا ہے پوچھنا ترکیب دیکھ لیجئے ذرا اس کو انا ماں ان حروف مشبہ بالفعل ما کافا عن العمل ما کافامل عن العمل بس شفا مضاف الفلے مضاف مضاف مضاف مل کر مبتدا اصوال و خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسلمیاں تو انا کے عمل کو کیا انا کو عمل سے روک دیا ماں نے اب شفا الایے مضاف مضافل مبتدا اور اصسوال و خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریا جی بتائیے گا ترکیب سمجھ میں آ رہی یا نہیں آ رہی جی رول نمبر پانچ ایک آج سارے خاموش اور خیریت تو ہے سب پریشان تو نہیں ہو رہے جی ترکیب سمجھ میں آئی سب کو رول نمبر سترہ بارہ چودہ ہاں جی رول نمبر سات ماشا ماشا انوف انما انما مشبہ بال فیل ماں کافامل شفا الفل مزاف مبتدا صبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ حدیث نمبر 113 انما الاعمال انال انما الاعمال خواتین اللہ اکبر کبیرہ اعمال عمل کی جمع خواتین خاتمے کو کہتے ہیں حضرت صاحب بن سعد رضی اللہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ رسول اکرم نے اشارت فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ان نم المالوں کے سوائے اس کے نہیں المال و بالخواتین کا دار و مدار خاتمہ پر ہے الاعمال و اعمال بالخواتیم خاتمہ کا اعتبار سے ہیں کوئی بھی شخص دنیا کے اندر رہتے ہوئے بھلے وہ متقی پرہزگار ہی کیوں کرنا ہو وہ قطی اور یقینی طور پر وہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا خاتمہ کیا ہوگا ایمان پر ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص کے بارے میں تقدیر یہ ہے کہ وہ جہنمی ہے وہ پوری زندگی اسلام پر گزارتا ہے لیکن آخر میں وہ کیا ہو جاتا ہے اسلام سے پھر جاتا ہے یہاں تک اس کی موت آتی ہے اس حال میں کہ وہ کافر ہوتا ہے اور وہ مر جاتے ہیں اور جہنم میں داخل ہو جاتا ہے دوسری طرف ایک شخص ہوتا ہے کہ پوری کی پوری زندگی وہ کیا ہے کفر پر رہتا ہے لیکن مرنے سے پہلے وہ کیا کر لیتا ہے اسلام کو قبول کر لیتا ہے اور وہ مسلمان ہو کر مرتا اور سیدھا کیا ہے جنت میں چلا جاتا ہے اس لیے میری بہنوں اور میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالی سے ہر وقت آپ نے لیے خاتمہ بال ایمان مانگا کرو انم الاعمال اعمال و بال خواتین کے اعمال کا دار و مدار ہے ہی خاتمے پر بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان پوری کی پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق گزارتا ہے لیکن آخرت اس کی اچھی نہیں ہوتی بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بہت بری زندگی گزار رہے ہوتے ہیں فسق و فجور میں پڑے رہتے ہیں لیکن ان کی آخرت کیا ہو جاتی ہے اچھی ہو جاتی ہے اس لیے کیا ہے آخرت اور کیا ہے خاتمہ بال ایمان ہر وقت مانگتے رہنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو مرتے وقت کیا ہے علمہ طیبہ فرمائے اور ہم سب کی جب موت آئے تو کیا ہے کی حالت میں آئے ان الاعمال بالخواتیم و سوائے اس کے نہیں ہے العمال و بالخواتیم اعمال کا دار و مدار خاتمے کے ساتھ ہے مشبہ ما مبتدا بالخواتیم اضرف مستقر قبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ شکریہ اللہ قبیرہ حدیث نمبر ایک سو چودہ ان نم القبر تم ریاض الجن اوفر اللہ خبر کبیر حضرت ابو سہید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان نم الخبر قبر قبر کو کہتے ہیں جہاں پر مردے کو دفن کیا جاتا ہے روزہ باغ کو کہتے ہیں باغیچے کو کہتے ہیں ریاض اسی روزہ تن کی جمع ہے الجنا جنت کو کہتے ہیں اوفرا خفرا کہتے ہیں گڑے کو جو زمین کے اندر گڑھا بنا لیا جائے بن خفر خفر پھر اسی خفرت کی جامع ہے تو ترجمہ کیا بنے گا ان نمل قبر رو تم مرغل جنہ سوائے اس سے نہیں یقیناً قبر رو من ریاض الجنہ <الْجَنَّة> جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے او خفر من بن ان نار جہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑا ہے تو قبر کی دو ہی حالتیں ہیں یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑا ہے اللہ تعالی ہم سب کی خبروں کو کیا ہے جنت کے باغوں میں سے ایک باغیچہ بنائے اور ہمارے جتنے بھی عزیز و قارب ایمان والے جنا عصلات سے لے کر آج تک جتنے بھی اسلام والے جتنے بھی مسلمان ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کی خبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے جی ان نمل قبر روز تم رویہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر آئے سن صحابہ اکرام کو دیکھا کہ ہنس رہے تھے رسول اللہ, اللہ سلام نے فرمایا کہ موت, کو موت کو خوب یاد کیا کرو موت کو خوب یاد کیا کرو اس لیے قبر ہر روز یہ آواز دے کر پکارتی ہے کہ میں کیا ہوں تنہائی کا گھر ہوں میں وحدت کا گھر ہوں میں دوری کا گھر ہوں میں کیڑوں مکوڑوں کا گھر ہوں اور جب کوئی نیک انسان قبر کے اندر رکھا جاتا ہے تو قبر اس کو مرحبا دے کر کہہ کر پکارتی ہے اور کہتی ہے کہ میری سطح ز... میری چھت پر اور میرے اوپر جتنے بھی روئی پوری روئی زمین پر جتنے بھی لوگ چلتے تھے مجھے صرف تجھ سے ہی محبت تھی اور میں تجھے چاہتی تھی کہ تُو کب میرے پاس آئے گا اب تُو میرے پاس آ چکے ہیں تیرا کیا ہے رویہ دیکھ لے گا اس کے بعد قبر وہ منتہائی نظر تک کیا ہو جاتی ہے کھل جاتی ہے اور دور ہو جاتی ہے اور پھر کیا ہے انسان کو تمام تر راحتیں اس کے اندر میسر ہوتی ہیں اور اگر ایسا کوئی آدمی پوت ہو گیا جس سے جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی احکام کی اطاعت نہیں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی نہیں گزاری تو قبر کہتی ہے کہ اس پوری روئی زمین پر جتنے بھی لوگ چلتے تھے سب سے زیادہ نفرت مجھے تجھ سے تھی آج تو میرے پاس آ ہے تو میرا بھی حشر دیکھ لے گا کہ میں تیرے ساتھ کیا کرتی ہوں اس کے بعد یہ قبر اتنی تنگ ہو جاتی ہے اتنی تنگ ہو جاتی ہے حتیٰ کے عزیز میں آتا ہے کہ کی جو دونوں پسلیاں ہوتی ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے اندر کیا ہو جاتی ہیں بس جاتی ہیں اور اس پر کیا سامپ اور بچوں کیا کر دیا جاتے ہیں چھوڑ دیے جاتے ہیں اللہم احفظنا من انما القبر رغضتن من ریاض الجنہ او حفرتن من حفر النار کہ قبر یاد و جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے او حفرتن من حفر النار باقی ترکیب کو کر لیجئے گا انما کی ترقیب کو آپ کو سمجھ آ چکی ہے ٹھیک ہے جی الجملت الفعلیہ اس کے بعد انشاءاللہ حلاغیز ہاں جملہ فیلیہ کو پڑھیں گے اللہ تبارک و تعالی آپ تمام سننے والوں کو مجھ سمت صحت والی عافیت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی آپ تمام کے حامی و ناصر ہوں میرے لیے بہت دعا کیجیے گا طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس لیے بہت زیادہ دعا دعاؤں کی درخواست ہے آپ ہم سے السلام علیکم